اور یہ بستیاں ہم نہیں تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک ودا رکھا تھا